شروع کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اسلامی معاشرہ اگر قائم کرنا ہے اور اسلام کے ان احکامات پہ تو تمہیں اس معاملے میں جہاد کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے اللہ کے راستے میں لڑائی کی بھی تو اللہ کے راستے میں جہاد کرو اس کو یہاں سے شروع کر رہے ہیں اور مفسرین کے مطابق یہ پہلی آیت ہے جو کہتے ہیں کہ نازل ہوئی ہے جہاد کے بارے میں لیکن زیادہ صحیح رائے مفسرین کی ہے جو سورہ حج کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں اللہ نے فرمایا ازین الزین اور اللہ کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے اب جہاد کرنے کی ان لوگوں کو ظلم جن لوگوں پر بڑا ظلم ہوا ہے تیرا برس مکہ مکرمہ میں رہ کے اور بالکل پیس دیے گئے اور وہ خون اور آگ کے دریا سے گزر کے نکلے تھے اور ہجرت انہوں نے کی تھی اللہ نے فرمایا اب ہم اجازت دیتے ہیں اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ پہلی آیت ہے اللہ نے فرمایا وقاتلو اور جہاد کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اللہ ان لوگوں سے یو جو لوگ تم سے لڑنے کے لیے آئیں اللہ جینا جو, جو لوگ تم سے لڑنے کے لیے آئیں یہ حکم دیا پہلے کہ وکاتلو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اس کے بعد تین شرطیں اللہ نے لگائی ہیں پہلی دو شرطیں تو یوکاتل کم سے معلوم ہوتی ہیں کہ مطلب جنگ کا آغاز کفار کریں لڑنے کے لیے وہ آئیں یہیں فرمایا جو تم سے لڑنے آئیں تو جو آتے ہی نہیں لڑنے ان سے کیوں لڑیں ایک شرط تو یہ ہو گئی کہ جو تم سے لڑنے آ رہے ہیں ان سے تم نے بھی لڑنا ہے اور دوسری یہ کہ ان سے جہاد کرنا ہے جو تم سے لڑ رہے ہیں اور وہ براہ راست لڑ رہے ہیں میدان جنگ میں آئے ہوئے ہیں حربی کافر ہیں تو بھی اور ان کو اگر کوئی سپورٹ کر رہا ہے بیک پہ بیٹھ کے تو اس سے بھی کیونکہ وہ بھی حربی کافروں میں شمار دونوں چیزیں آگے کافروں میں ہمیشہ فرق کرتے رہنا چاہیے حربی کافر قرآن اور حدیث اور فقہ سے الگ بتاتی ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرے کافر جو عام ہوتے ہیں انہیں الگ بتاتی ہیں یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ عام مسلمانوں نے جب سے یہ سمجھنا شروع چھوڑ دیا ہے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جذبات میں بہہ کے ہر آدمی نے فتوا دے کہ جی یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے. ہر بھی کافروں سے صرف لڑنا جائز ہوتا ہے دوسرے کافروں سے لڑنا جائز ہی نہیں ایک مملکت ہے اس کے باشندے ہیں شہری ہیں ان کو کس بنیاد پہ آخر جا کے مارا جائے اور قتل کیا جائے اگر محض کفر کی وجہ سے قتل جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر یہ کیوں فرما دیا تھا کہ جا رہے ہو تو خیال کرنا عورتوں کو نہیں قتل کرنا اور بچوں کو نہیں قتل کرنا اور ان کو بھی نہیں قتل کرنا جو اپنی عبادت گاؤں میں خدا کی عبادت کر رہے ہیں سوچنے کی باتیں اس لیے ابو وکر رضی اللہ نے جب پہلا لشکر بھیجا ہے تو انہوں نے دس چیزوں سے منع کر دیا ان کا یہ بھی نہیں کرنا یہ بھی نہیں کرنا اس میں انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جہاد کرو گے تم اللہ کی راہ میں جاؤ گے مگر بچوں کو قتل نہ کرنا عورتوں کو قتل نہ کرنا جو تم سے لڑنے نہیں آتے یعنی عام پبلک شہری انہیں فرمایا قتل نہ کرنا جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنی عبادت گاؤں میں انہیں قتل نہ کرنا جو درخت پھل دیتے ہیں انہیں قتل نہ کرنا زراعت زمینیں جو ہیں جن پہ فصلیں لگی ہوئی ہیں انہیں تم نے خراب نہیں کرنا دس چیزوں سے منع فرما دی یہی حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجتے تھے منع کرتے تھے کہ جو لوگ تمہارے مقابلے میں نہیں آئے نہ قتل کرو ایک غزے سے واپس آ رہے تھے غالباً ہنین تھا اور ایک عورت کی لاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اور ناراضگی حسرت سے فرمایا کہ اس بیچاری نے کیا گنا کیا تھا لوگوں نے اسے کیوں مار دی اگر محض کفر وجہ ہے نا قتل کرنے کی تو آخر ان سب کو ایکسپشن کیوں دی گئی اسی لیے دوسری آیت سے دوسری شرط یہاں سے نکل آتی ہے کہ ان سے لڑائی کرو جو تم سے لڑنے آتے ہیں ایک تو صورت یہ کہ براہ راست آ رہے ہیں ایک ایک براہ راست نہیں آ رہے بلکہ بیٹھ پہ بیٹھ کے وہ ان کو لڑا رہے ہیں تو وہ بھی اسی حکم میں آ گئے دو باتیں ہو گئیں تیسری شرط کہ ان سے نہیں لڑنا جو لوگ لڑنے نہیں آ رہے یو کم کے اس لفظ سے تینوں چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں کہ جو لڑنے نہیں آ رہے تم بھی ان سے نہیں لڑ سکتے اور پھر یہ فریضہ فرد کا نہیں ہے یہ حکومت کے کام ہے وہ لاتدوں اور حد سے نہ بڑھ جانا جتنی لڑائی میں حد ہے بس اس پہ رہنا یہ نہیں ہے کہ جس نے ہتھیار پھینک دیے اب تم اس کو بھی قتل کرنے لگ جاؤ اس نے شکست مان لی اور یہ اپنے غصے اور انتقام کی آگ میں اس کو بھی کرنے لگ جائے یہ نہیں یہ جہاد جو ہے اللہ نے ایسی ایسی پابندیاں اس چیز پہ لگائی ہیں کہ انسان کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے جی جاتا ہے اس کافل کو قتل کر دے مار دے اللہ نے کہا وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے خبردار جو اسے چھڑا بالکل نہیں اسے مار سکتے تو اتنا بڑا ہتھیار اللہ نے کافلوں کو دے ہے کافر سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو فرض کر لو مسلمانوں کو مارو اور جب تم پہ مارنے لگے فائد کرنے لگے تم لا اللہ پڑھ دینا اب کیا کرے گا جس بات کی بات نہیں کی شریعت اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو شدید الفاظ ارشاد کروائے جب پتہ چلا کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا اور اس نے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ سوا تو میں نے دین چھوڑ دیا اپنا اور انہوں نے کہا اچھا اب جب ہم مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں تو تم اب یہ کہتے ہو اور پہلے تم لوگ ہمارے بڑے مخالف تھے انہوں نے کہنا تھا اسلم تو میں نے اسلام قبول کیا یہ نہیں کہا دیہاتی تھا بکریاں چلا رہا تھا اس نے جب دیکھا ان صحابی رضی اللہ کو تو اس کا سوا تو میں اپنے دین سے ہٹ گیا اور انہوں نے اسے مار دیا رس اللہ, اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی صحابہ رضی اللہ ہم کہتے تھے اتنی تیزی سے اٹھے ہیں آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی جو چادر تھی وہ بھی پوری طرح نہیں لی اور کمر مبارک نظر آ رہی تھی آپ کی پیٹ اور آضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے ملتظم کی طرف اور دونوں ہاتھ جا کے ملتظم پہ بیت اللہ پہ رکھ دیے اور آپ نے فلما اللہ بری اللہ یہ جو کچھ اس نے کیا ہے میں اس سے بالکل بیزاری کا اظہار کرتا ہوں میں نے اس نہیں اور آپ نے فرمایا کہ اگر قیامت میں وہ اپنا کلمہ لے کے آ گیا تو پھر تم کیا کرو گے اور وہ کہتے ہیں پھر تیسری بات جو بار بار میں نے بڑے دبے لفظوں میں ارض کیا میں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو ہمیں دیکھ کے یہ بات کہہ رہا تھا دل سے اسلام نہیں قبول کیا تو آزر صلی اللہ سے میرے فکرے کو محسوس کیا اور اپنے میں ہلہ شک تھا کلبو پھر تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ دل سے کہہ رہا ہے یا زبان سے کہہ رہا ہے ہلا شک قلبو تم نے اس کا دل نہیں چیر لیا اور وہ کہتے تھے مجھے اتنی شرمندگی ہوئی اس بات پہ کہ میں نے کہا کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا کہ یہ گناہ بھی دھل جاتا کفر کے ساتھ اس لیے جہاد میں ایسی باتیں نہیں ہیں کہ انسان کے دل میں جو آئے کرتا رہے شریعت نے سخت پابندیاں اس پہ بھی لگائی ہیں کہ انسان بہرحال انسان معاویہ رضی اللہ عیسائیوں سے معاہدہ ہو گیا کرمزی کی دوسری جلد کے بالکل کتاب الجہاد میں آغاز میں کہیں آتا ہے معاہدہ ہو گیا عیسائیوں سے کہ ہم تم پہ حملہ نہیں کریں گے اور حملہ اگلے دن جس دن معاہدے نے پورا ہونا تھا اس سے پہلی رات کو مسلمانوں کو اندازہ ہوا کہ یہ تو یہ تو کسی اور موڈ میں ہے. لڑائی ہو جائے گی تو حسط معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا چلے جاؤ اور گھوڑے دوڑاؤ ان کی زمین اور فوج چل پڑی فوج جب چلی ہے ہزاروں کے حساب سے گھوڑے سر پر دوڑ رہے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ آگے جا رہے ہیں ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور ہے تو ان کا وفان لا غدر وفان لا غدر معاہدوں کو پورا کرنا چاہیے معاہدے توڑنے ٹھیک نہیں ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا ہو گیا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے نے فرمایا تھا جب دشمن سے معاہدہ کرو تو اسے پورا کرو سے توڑو نہیں اور ابھی رات باقی ہے یہ آپ نے کیا کیا ہم تو معاہدہ نہیں توڑ سکتے ہسپے معاویہ رضی اللہ عنہ رکے اور پوری فوج کو انہوں نے کہا واپس چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا اس بات فوج جب فتح ہو رہی ہو اور گھوڑے دوڑا رہی ہو اس فوج کو واپس کرنا کوئی بچوں کا کھیل ہے ایک آدمی ایک لفظ نہیں بولا اور سب کے گھوڑے پھر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ اس یہ جہاد پہ آپ دیکھتے جائیے آیات اور دیکھتے رہیے کیا کیا پابندیاں خدا نے لگائی ہیں اپنے نفس کی حسرتوں کو کافروں پہ پورا کرنے کا نام نہیں یہ ایک ڈسپلنڈ فوج ہے بہت سے اصول ہیں اس کے ارشاد فرمایا حد سے نہ بڑھنا بس جن کو قتل کرنا ہے انہی تک انب المعۃدین اور لوگوں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا جو حد سے بڑھ جاتے ہیں وقت یہ آیت نازل کن کے بارے میں ہوئی ہے یہ بھی تھوڑا سا سن لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے آئے مدینہ منورہ مدینہ منورہ سے آئے مکہ مکرمہ حدیبیہ کی کے معاملے میں اور آپ نے کرنا تھا عمرہ اور عمرے پہ روک دیے گئے اس کے بعد والی آیات تو آ رہی ہیں عمرے کے متعلق کہ جن کافروں نے آپ کو روک دیا ان کا کیا حکم ہے ایک اور یہ کہ جن کافروں نے پچھلے برس روکا تھا چھ ہجری میں اب ساتھ میں جب عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے دو اور تیسرے وہ کافر ہیں جو مکہ مکرمہ میں ہیں مشرک ہیں قتل کرنے کے لئے آئے ہیں تم نے ان کے مقابلے میں کیا کرنا ہے تو یہ جو پہلا گروہ سمجھ آپ اسے کہ وہ لوگ جو مکہ مکرمہ کے کافر تھے